یا نور فرمان مصطفیٰ صحت علیہ و علیہ ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ایک دفعہ پھر مدنی چینل کے برائے راست سلسلے نیک بننے کا نسخہ اس میں حاضر ہیں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تاخیر شریک رہیے کیونکہ نیک بننے کا نسخہ جو مدنی نعامات کی شکل میں مدنی انعامات کی صورت میں ہمیں دیا گیا ہے تو اس میں سب سے پہلا مدنی انعام ہی یہ دیا گیا ہے کہ آپ جائز کاموں سے قبل اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں اس سلسلے میں بھی آپ چونکہ شریک ہیں تو اس سلسلے میں بہت ساری آپ نیتیں کر سکتے ہیں کہ میں بھی نیک بننا چاہتا ہوں چونکہ میں ایک مسلمان ہوں میں اپنی آخرت بہتر کرنا چاہتا ہوں میں دنیا میں ایسا رہنا چاہتا ہوں جیسے ایک مسلمان کو رہنا چاہیے تو الحمدللہ اس سلسلے میں آپ کو ایسے ہی مدنی پھول ایسی ہی حکایات روایات بیان کی جاتی ہیں کہ جس سے ایک عملی ذوق پیدا ہو ہم اپنے عمل کو بڑھا سکیں اور ہم نیک بننے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر کے زیادہ سے زیادہ نیک امال کر سکیں تو آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ علم دین سیکھنے کی نیت کر لیں اور نیکیاں کرنے گناہوں سے بچنے اور جو سنیں گے اس پر عمل کی نیت سے بھی اس سلسلے میں شریک رہیں ان ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سلسلے میں اول تاخیر شریک رہنے کی توفی غطا فرمائے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد ہم سب مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انسان پیدا کیے سب کو دو طرح کی کیفیتوں سے دوچار کیا ہے کبھی اس کے پاس خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے کبھی نعمت ملتی ہے تو کبھی نعمت سے محرومی ہو جاتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحت ہوتی ہے کبھی بیماری آئی ہوتی ہے تو یوں جو ہے ہر انسان دو طرح کی کیفیتوں سے دوچار رہتا ہے الحمدللہ للہ مسلمان ہیں تو ایک مسلمان کو یہ سوچ دی گئی ہے یہ فکر دی گئی ہے اور ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں ہمارے اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملے جب آپ کو کوئی خوشی ملے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں اور جب کبھی کسی نعمت سے محرومی ہو جائے کوئی نعمت چلی جائے تو اس پر جو ہے آپ صبر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ شاء تبارک و تعالی آپ کو اس پر اجر عطا فرمائے گا تو الحمدللہ دین اسلام نے بہت ساری ایسی ہماری اخلاقی تربیت میں دین و دنیا کی سعادتیں حاصل پانے میں دنیا و آخرت کی سعادتیں حاصل کرنے میں بہت سی ایسی باتیں ہمیں بتائی ہیں بظاہر وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ ان پہ عمل کرنے میں ایک جو اسلام کا حقیقی حسن ہوتا ہے جو ایک اسلامی نکھار ہوتا ہے جو سامنے والے کے ایک پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مسلمان کی گفتگو ہے تو ایسی بہت ساری باتیں دی ہیں جیسا کہ ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو للہ راجعون کہیں انہ کہ الا اللہ بل علی الاظیم کہ لیں جب نعمت ملے تو الحمدللہ رب العالمین کہیں جب کسی جائز کام کو شروع کرنے لگے تو بسم اللہ شریف پڑھیں تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اسی طریقے سے آئندہ کی جب آپ کوئی بات کرنے جا رہے ہوں آئندہ کا کوئی ارادہ کرنے جا رہے ہوں اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہم کسی کو ایک تو ہے ہمیں نعمت ملی تو ہم نے الحمدللہ کہا جب ہم کسی کو دیکھیں کہ کسی کو نعمت ملی ہے کوئی اچھی چیز دیکھیں تو اس وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے تو یہ بھی ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی باتیں آج کے اس سلسلے میں ہم سنیں گے لیکن اپنے سلسلے کا جو ایک روٹین ہے اس کے مطابق آج جو ہے ان جو مدن انعام ہمارے سلسلے نیک بننے کا نسخہ میں چونکہ ہر دفعہ کسی ایک مدنی نعم پر یا اس کے کسی ایک جز پر گفتگو ہوتی ہے تو آج جس مدنی نعم پر گفتگو ہوگی آئیے وہ سب سے پہلے مدنی انعام امیر اہل سنت کی زبانی سنتے ہیں اور پھر ان شاء اللہ ہم اس مدنی نعام کے حوالے سے کہ اس پر کس طرح عمل کیا جائے اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں طریقے سے جو اس کے اندر اگر مشکلات ہمیں لگتی ہیں اگر ہماری عادت نہیں بن رہی تو کس طرح ہم اپنی عادت میں اس کو شامل کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ اس مدنی نام کے فوائد حاصل کر کے جو نیک بننے کا ایک نسخہ ہمیں سلسلہ دیا جا رہا ہے اس کے ہم فوائد حقیقی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہم سلسلے میں آگے چل کے سنیں گے آئیے سب سے پہلے آج کا مدنی نام شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زبانی سنتے ہیں سن حبیب سل محمط محمد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 اب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مدنی نعامات جو کہ نیک بننے کا ایک نسخہ ہے تو یہ مدنی انعامات کا یہ رسالہ ہے جو اسلامی بھائیوں کے لیے ہے بہتر مدنی انعامات کا یہ رسالہ تو آپ اس کی زیارت کرتے رہتے ہیں اور آپ نے یقیناً یہ حاصل بھی کر لیا ہوگا کیونکہ ابھی تو یہ آٹھواں مدنی انعام آ چکا ہے تو پہلا سلسلہ جب آیا ہوگا تب سے ہی آپ نے مدنی انعامات کا رسالہ لے لیا ہوگا اور اگر کسی کو معرومی ابھی تک اس نے نہیں لیا تو آج نیت کر لیں کہ یہ لے لیں گے تو یہ آج کا جو مدنی مدیم بیان کیا گیا ہے آٹھ نمبر مدنی انعام تو گویا اس کے تین جس بیان ہوئے ہیں تو جس پر جتنی گفتگو ہو سکی باقی انشاءاللہ اگلے سلسلے پر جو ہے تو شیخ تریقۃ امیر اہل سنت نے فرمایا کہ آئندہ کے جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ اور مزاج پرسی پر شکوہ و شکایت کرنے کی بجائے الحمد للہ اللہ اور کسی کی نعمت کو دیکھ کر جو ہے ماشاء کہنے کی عادت بنائے تو سب سے پہلے اس میں تو یہ مطلب تین جز کہے گئے ہیں تو سب سے پہلا جز جو ہے وہ انشاءاللہ کے حوالے سے ہے اب انشاءاللہ کہنے میں کیا حکمت ہے انشاءاللہ کہنے میں کیا برکتیں ہیں اس کے فوائد کہا ہے ہم اپنی گفتگو میں اس کو شامل کرتے ہیں تو اس حوالے سے اگر ابتدا میں کچھ گفتگو ہو جائے الحمدللہ رب العلمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ طریقہ امیر علیہ سنت دعمت برکاتم عالیہ نے جو یہ مدنی انعام عطا فرمایا ہے اس کا جو پہلا جز ہے کہ ہر آئندہ کی ہر جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ کہنے کی عادت بنائے گئے تو انشاءاللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور جو جائز کام کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مدد شامل حال ہوگی تو یقیناً وہ کام پایا تکمیل تک پہنچے گا قرآن پاک میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے چنانچہ سورہ بقرہ پارہ نمبر ایک بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل حضرت موسا علیہ سلاد و کے ذریعے یہ ارشاد فرمایا کہ زبا کریں اور اس اس کا ٹکڑا جو ہے اس مقتول کو مارے تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بولے گا یہ پورا ایک واقعہ ہے قرآن پاک میں چنانچہ سورہ بکرا میں یہ آیت نمبر سڑسٹھ سے انہتر تک بلکہ ستر تک یہ واقعہ موجود ہے یعنی قرآن پاک کے پہلے پارے میں یہ م... ترجمہ کنزول ایمان اور جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زباہ کرو بولے کہ آپ ہمیں مسخرا بناتے ہیں فرمایا خدا کی پناہ کے میں جاہلوں سے ہوں بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی اب وہ پوچھنے لگے گائے کے کی کیا اوساف ہیں ترجمہ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے نہ بوڑھی نہ اوسر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے بولے اپنے رف سے دعا کیجیے ہمیں بتا دیں اس کا رنگ کیا ہے کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے रंगत جس کی رنگت देखने वालों को دیکھنے والوں کو خوشی دیتی بولے اپنے رف سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے صاف بیان है وہ گائے کیسی ہے بے شک गया میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پائیں گے اب علی اسرائیل کی یہ مطلب ایک عادت تھی ان کا ایک مطلب وہ ہر معاملے کو مقصد طول دیتے تھے اور سوالات کیا کرتے تھے جیسا کہ کے پاک میں اسے منع بھی کیا گیا ہے کہ کثرتے سوال جان بوجھ کے مطلب جو ہے علما سے اس طرح کے زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے جو بتایا جائے تو اس سے عمل کیا جائے علماء, دی علماء دی نے اس طرح کا لکھا بالکل اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر وہ جب یہ حکم آیا کہ وہ گائے ذبح کرو تب وہ جو بھی گائے ذبح کرتے تھے تو وہ اس سے ان کا کام ہو جاتا لیکن اب چونکہ انہوں نے سوالات کرنے شروع کیے تو اس آیت کا جو یہ جز ہے کہ بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پائیں گے تو اس کے بارے میں اس کے تحت تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ان اللہ نہ کہتے کیونکہ اس میں اس کا تذکرہ ہے وہ ان نہ ان شاء اللہ بے شک اگر اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے یعنی ہمیں جو گائے کے جو اوساف میں جو ہمیں شبہ پڑ گیا جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ گائے کیسی ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو ہم راہ پا جائیں گے تو پیارے آکاش صلی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ گائے کا کبھی ان کو اس معاملے میں ان کو رہنمائی نہ ملتی اور اسی کے تحت یہ بھی لکھا کہ ہر نیک کام میں انشاءاللہ کہنا یہ مستحب ہے اور باعث برکت ہے تو آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک میں بھی اس طرح کا یہ واقعہ موجود اور بھی واقعات ہیں تو انشاءاللہ کہنے سے جائز بات کے ارادے بالکل امیر اللہ سنت نے جائز کا فرمایا ہے تو جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالی کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے اب یہاں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ انہوں نے کہا تو اب یہاں ایک سوال یہ آتا ہے کہ انشاءاللہ جب کہا جائے تو اس کا مطلب بھی پھر وہ کچھ ذہن میں ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ مطلب ہو اگر کسی کا مطلب ذہن میں اس کا مانا ہی نہیں تھا یا مانا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے اس حوالے سے الحمدللہ ہمارے پاس شیخ تریقت امیر علیہ سنت کا ایک لنک موجود ہے کہ جس میں شیخ تریقت امیر علیہ سنت نے اس کے معنی کی طرف بھی ترغیب جائی بس اوقات آج کل ہم بعض کی عادت ہوتی ہے وہ انشاءاللہ تو کہتے ہیں لیکن انشاءاللہ کا معنی کیا ہے اس طرف توجہ نہیں ہوتی جیسے ہم بہت سارے کام جائز کام کر جاتے ہیں کئی ایسے کام بھی جو بظاہر مستحب ہوتے ہیں کر جاتے ہیں لیکن ان میں ہم اچھی نیت نہیں کرتے ایسے ہم ان شاء جاتے ہوں گے لیکن ہمیں اس کے معنی کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو چاہیے شیخ تریقت عمیر علیہ سنت کا وہ لنک مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ لیں کہ شیخ تریقت امیر علیہ سنت نے اس کے معنی کی طرف جو ہماری توجہ دلائی ہے تو اس حوالے سے ہم سنتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آگے اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ سب بولتے ہیں ان شاء کے معنی سب کو نہیں آتے یہ ہے میں نے تجربہ کیا کہ سب کو آتے نہیں ہوتے کہ ان کے مانا کیا ہے آپ کو باتیں ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ سب کو آتے نا انشاءاللہ کے معنی جب سب ہاتھ نہیں اٹھا رہے اس کا مطلب نہیں سب کو نہیں آ رہے ہاتھ نہیں اٹھا رہے پوچھوں گا تو کوئی مشرق کی بات کرے گا کوئی مغرب کی بات کرے گا یہ بھی امکان ہوتا ہے تو ان شاء معنی بھی لکھ لو انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو اللہ نے چاہا تو یا اللہ چاہے تو اللہ چاہے گا تو یہ سارے معنی ان اللہ کے ہیں تو جب بھی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑے نا جیسے کہ ہاں بھائی کون کوئی مدنی قابل میں سفر کرے گا تین دن کے لیے ان شاء اللہ ہاتھ تو اٹھا دیتے پتا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ بولا کیا اور کس بات پر بولا ہوش ہی نہیں ہوتا تو اس لیے وہ نیت کرو جب بولا جاتا نا تو وہ نیت ایک دم ہو نہیں جاتی یہ ذہن بنا لیجیے اپنا بلکہ جب بولے نا آپ نیت کرو تو آپ اپنے دل پر نظر ڈالو آپ بولو کہ دل تو سینہ توڑ کے نظر تو ہر پار جاتی نہیں دل تو دکھتا نہیں ہے تو یہ دل پر نظر کرو یہ محاورہ تو یعنی کہ مطلب غور کرو سوچو اگر نیت بنتی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ یہاں بولو ورنہ معذرت کرو یا چپ ہو جاؤ جواب مت دو اس کا تو کوئی آپ کو مار نہیں جالے گا ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو میٹھی میٹھے اسلام بھائی اور مدین چینل کے ناظرین آپ نے شیخ طریقہ عقیقت علیہ سنت کی زبانی انشاءاللہ شاء اللہ کا تلفظ بھی سن لیا کہ اس کا تلفظ کیا ہے تو تلفظ کی بھی الحمدللہ للہ درست بھی ہوگی جن کا اگر غلط تھا تو آئندہ اسی طریقے سے کہیں اور اس کا معنی بھی سن لیا اور شیخ طریقہ امیر علیہ سنت نے کہ لکھ لیں اس کو تاکہ یاد رہے تو بہت, بہت سارے ہم میں سے ایسے ہیں کہ ہمیں مانا یاد نہیں ہوتا اور مانا ذہن میں بھی نہیں ہوتا تو امیر علیہ سنن نے اس جانب توجہ دلائی کہ جب بھی کوئی نیت کریں آئندہ کے باہر پہ نیت کروائی جا عموماً مبلقین کرواتے ہیں تو اس پہ واقعی یہی صورت حال ہوتی ہے کہ ہم ان شاء اللہ کہہ دیتے ہیں اور ایک تعداد ہوتی ہے جس کا ذہن میں بھی نہیں ہوتا جانا ہے کافلے میں جو بھی نیت کی اور توجہ بھی نہیں ہوتی معنی کی طرف بھی تو ان آپ نیت کرتے ہیں کہ اس کا معنی بھی ذہن میں رکھیں گے اور جب انشاءاللہ شاء اللہ نیت کو کریں گے تو اس نیت کو دل کے ساتھ بھی ایک تعلق ہوگا یعنی دل سے آواز گویا کے نکلے گی انشاءاللہ جو آپ نے جیسے فرمایا یہ بھی بڑی ایک مشاہدہ ہے کہ جب انشا اللہ صحیح تلفظر تو بعض کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یعنی کہ وہ حمزہ غائب کر دیتے ہیں تو یہ تلفظ کی جو آپ نے توجہ دن امیر علیہ سنت کی زبان میں سنا تو اس پر بھی ہمیں مرمدنی چینل کے ناظرین کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ یہ قرآن کا جو ہے یہ لفظ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ اللہ تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے اللہ یہ بجائے صحیح تلفظ جو ہے ہمیں یہ اپنانا چاہیے اور سیکھنا چاہیے تو سیکھنے کے لیے کیا کریں کہا جائیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے الحمد بے شمار ہزاروں کی تعداد میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد اکتالیس منٹ کا مدرسہ لگتا ہے تو میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو قرآن پاک اگر پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں پڑھے ہوئے پڑھے ہوئے ہیں تو وہ دورانے کی نیت سے آ جائیں نہیں پڑھے ہوئے تو یہ سیکھنا چاہیے کہ قرآن پاک تو سیکھنا ضروری ہے ہم پر لازم ہے صحیح تلفظ کے ساتھ تو عشاء کی نماز کے بعد وقت ویسے ہی الحمدللہ رب العالمی مل جاتا ہے فارغ ہوتے ہیں عموما اپنے محلے کی مسجد میں دعوت اسلامی کے تحت جو مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں اس میں جائیے تو ان ان تلفظ بھی درست ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ دیگر ہمارے سکی مسائل جیسے نماز کے مسائل وضو کے حصوں کی ایک تعداد ہے جن کو یہ چیزیں نہیں آتی تو انشاءاللہ اللہ کی برکت سے ہم وہ تمام معاملات بھی بنیادی مسائل جو فرض علوم ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ وہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گا جا. جا. تو یہاں آپ نے کہا کہ مدرسۃ المدینہ بالیگان لگتے ہیں پاکستان میں چرے لگتے ہوں گے باہر کے دعوت اسلامی تو الحمد سے زائد ممالک میں دا اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے کئی ایسے ممالک جہاں نہیں لگتے ہوں گے مدرسہ المدینہ بالغان پاکستان میں تھوڑی کوشش کریں گے مل جائیں گے اپنے محلے میں دوسرے محلے میں قریبی کسی مسجد میں تو باہر کے ممالک جہاں بالکل مطلب مدرسہ بالغان نہیں ہے تو وہ ایسے اسلام بھی کیا کریں وہ بھی تو سیکھنا چاہتے ہیں جی بالکل ان قریب دعوت اسلامی کے تحت آن لائن مدرسۃ المدینہ بالغان کا یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے ڈبلو پر بھی اس کے بینرز چل رہے ہیں وہاں سے یہ فارم بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں ان چند دنوں میں یہ اس کی, اس کی اس کا سلسلہ بن جائے گا تو انشاءاللہ شاء اللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین گھر بیٹھے انشاءاللہ شاء اللہ المدینہ بالغان کے ذریعے درست قرآن پاک سیکھنے کی شہادت حاصل کر پائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ان تو بیرون ملک کے اسلام بھائیوں کے لیے بھی گویا کہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو, جو اس شہادت سے محروم تھے کہ ان کے محلے کی مسجد میں نہیں لگ رہا تھا مدرسۃ المدینہ بالغان تو انشاءاللہ شاء اللہ ازل کچھ ہی دنوں کے بعد آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جو بھی آپ منی چینل کی سکرین پر اس کا ویب ایڈریس بھی دیکھ رہے تھے تو اس کو جو ہے آپ اس پر آ کے آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھ سکتے ہیں اپنی تجویدوں کی رات درست کر سکتے ہیں اپنے مخارج درست کر سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈبلو اس پر آ کے آپ کلک کیجئے گا تو انشاءاللہ شاء آپ کو وہاں سے مدرسۃ المدینہ آن لائن ملے گا تو اس کے جو آگے ہدایات ہیں اس پہ عمل کریں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے تو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ انشاءاللہ کہنے کے فوائد اور اس کو مدنی نعامات میں شامل کیا گیا اس میں حکمتیں کیا ہیں اس حوالے سے مزید کچھ ان شاء اللہ کہنے کے جہاں بے شمار فوائد ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے قرآن پاک کا واقعہ بھی سنا اس کے ساتھ ساتھ اس میں عافیت بھی بہت ہے ان شاء اللہ سواجل کہنے میں کہ دن بھر میں ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں بہت سارے ارادے کرتے ہیں بہت سارے وعدے بھی کرتے ہیں اور بعض باتوں میں یوں بھی کہتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اگر اس طرح کے وعدے کرنے میں ارادے کرنے میں اور کوشش کا لفظ استعمال کرنے میں اگر ان شاء اللہ سوجل بھی شامل کر لیا جائے تو اس سے عافیت ملے گی انشاءاللہ کافی مطلب گناہوں سے بھی بچت ہو سکتی ہے جیسا کہ غیبت کی تباہ کاریاں جو شیخت طریقہ امیرا سنت دامت برکات الملا عالیہ کی مایا ناز تصنیف ہے اس میں امیر علیہ سنت نے اس کے متعلق بھی ارشاد فرمایا ہے اسی کا میں اختصاراً لبے لبا برس کرتا ہوں کہ جیسے ایک ہوتا ہے کہ وعدہ کرنا کہ کوئی یہ وعدہ کر لے کہ میں انشاءاللہ اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جمعرات اجتماع میں آؤں گا اور اگر اس کی نیت نہیں ہے اجتماع میں آنے کی اور اس نے وعدہ کر لیا تو نیت نہیں ہے تو یہ وعدہ خلافی ہوگی یہ گناہ ہوگا اگر نہیں آیا تو اگر نہیں آیا تو نہیں اگر آ بھی گیا نا اگر نیت اس وقت نہیں ہے کہ میں مجھے اجتماع میں جانے کی نیت ہی نہیں ہے کسی نے کہا تو کہا میں وعدہ کرتا ہوں اسے ٹالنے کے لیے یا جان چھڑانے کے لیے اور نیت نہیں ہے کہ اجتماع میں جانا نہیں ہے اور تو یہ جو ہے یہ وعدہ خلافی ہو گئی اور اسی میں مزید آگے بھی یہ تحریر موجود ہے اس میں کہ اگر اس کی نیت نہیں تھی اور پھر وہ چلا بھی گیا تو بھی وعدہ خلافی کا گناہ ہوگا کیونکہ اس وقت اس کی نیت نہیں تھی تو وعدہ خلاف وعدہ کرتے وقت بھی ان شاء اللہ اگر کہہ لیا جائے اور اگر نیت نہیں بھی ہوگی تو گناہ گار نہیں ہوگا کیونکہ ابھی ہم نے سنا بھی کہ انشاءاللہ کا مانا پتا ہونا چاہیے اگر مانا ہی پتہ نہیں ہوگا اور وہ انشاءاللہ کہے گا تو مانا کی طرف بھی نظر ہونی چاہیے کہ اگر اللہ جہ نے چاہا تو, تو اب یہ جو ہے گناہ گار نہیں ہوگا اسی طرح جیسے کہ حضرت موسٰ علی نبینہ علیہ صلاحت والسلام حضرت خزر اللہ نبینہ علیہ صلاح وسلم کا ایک واقعہ پرانے پاک میں موجود ہے کافی طویل واقعہ ہے وہ کہ اس میں موسا حضرت خزر اللہ نبین علیہ صلاحت والسلام نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے چل تو رہے لیکن کئی ایسی باتیں ہوگی کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے تو حضرت موسیٰ نبین والسلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرتا پائیں آپ پائیں گے, پائیں گے. لیکن پھر کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے جو بظاہر شریعت کے خلاف تھے جیسا کہ بچے کا قتل کرنا اور وہ جو ہے وہ جس جگہ وہاں گئے وہاں وہ دیوار بنائی دی بنا جہ جہ جہ جہاں لوگوں نے پانی تک کا نہیں پوچھا تو وہ طویل واقعہ ظاہر ہے کہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ امبیائی کرام عالم السلام کے سامنے جو شریعت کے خلاف بات ہوگی تو ان سے صبر تو ہوگا ہی نہیں تو اس پر حضرت موسا علیہ نبین علیہ صلاحت وسلم نے مطلب فرمایا تھا کہ اس طرح تو حضرت فضل علیہ نبین علیہ صلاح وسلم نے فرمایا کہ آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا تو یوں آپ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر صبر, صبر کرتا ہوا. پائیں گے تو پھر وہ وعدہ خلافی نہ ہوئی تو یہ اس میں آفیت بہت ہے اس میں بہت سارے وہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے کہ جو جن کو جیسے قافلے کی مدنی انعامات کی یا اجتماع کی ترغیب دلائی جاتی ہے تو وہ نیت نہیں کرتے آگے سے وہ کہتے نہیں نہیں کر لی تو وہ جو ہے نا وعدہ ہو جائے گا پھر میں اگر نہ پہنچ پایا تو وعدہ خلافی ہوگی تو اگر انشاءاللہ کہہ لیں گے تو امیر عالیہ سنت نے یہ بھی ترغیب دلائی کہ جو نیت کروا رہا ہے اگر ممکن ہو تو اس کا اگر صفحہ بتا دیا جائے کہاں تاکہ وہ مدنی چینل کے نادرین آسانی سے وہاں سے پڑھ بھی سکے چار سو ساٹھ سفا نمبر چار سو ساٹھ سے پڑھتے چلے جائیں آگے تو یہ نیت کے متعلق تو اس میں چار سو باسٹھ تک چار سو ساٹھ سے چار سو باسٹھ تک اس میں موجود تو اس میں امیر علیہ سنت نے یہ بھی ترغیب دلائی ہے کہ جیسے ہمارا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول ہے جو تو الحمدللہ اس میں جو بھی آتا ہے مدنی ماحول میں تو اس کو یہ درد ملتا ہے کہ مسلمان گناہوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں اور میں اجتماع میں آ رہا ہوں تو یہ اجتماع میں کیوں نہیں آ رہا یہ درد ملتا ہے الحمدللہ کہ اور یہ درد ہمیں اسلام نے دیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کریں دوسرے کے لیے بھی پسند کریں وہ جو آتا ہے وہ اپنے لیے پسند کر رہا ہے تو دوسرے کے لیے وہ وہی پسند کرتا ہے یعنی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے یہ ہمارا مدنی مقصد ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور یہ نہیں کہ اپنی کریں میں اجتماع میں نیکی کی دعوت الحمد للہ دعوت اسلامی کا پورا نیٹ ورک ہے اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت ہوتا ہے جیسا کہ یہ مخارج کے متعلق ہی بات ہوئی تلفظ کے متعلق جیسے کہ تلفظ درست ہونے چاہیے تو اب کوئی بولے میں تلفظ کیسے درست کروں تو دیکھیں اس کا حل بھی دیا دعوت نے آپ تلفظ درست کرنے کے لیے بغیر پیسوں کے بغیر فیس کے کوئی پیسہ نہیں آپ مدرس المدینہ بالغان میں آ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں کسی بھی سب زمانے والے سے آپ پوچھ لیں کہ مدرسہ کہاں لگتا ہے تو آپ کو مل جائے گا کہ اس جگہ پر آ اس مسجد میں آ یہاں مدرسہ لگتا ہے تو دعوت اسلامی سال الحمد نیٹ ورک ہے اور دعوت اسلامی نہ صرف ترغیب دلاتی ہے بلکہ سکھاتی بھی اور جذبہ بھی بڑھتا ہے تو یوں جو ہے یہ جو ترغیب دلانے والے ہیں امیر سنت نے ان کو بھی سمجھا کہ کسی کو اگر جیسے ترغیب دلائی جائے تو زیادہ ان سے سوال نہ کیے جائیں ان بتاؤں تو وہ گنا میں اس نے سوال نہ کیے جائے اس کو کوئی مدنی باہر سنا دی جائے فضائل دلائی جائے اور پھر وہ ہاں کہے جب ہاں کہے وہ خود مطلب ہاں کہے تو پھر اس کو ہاں کہنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بھی کہلوائیں اور اگر وہ اس کے معنی نہیں جانتا تو پھر وہ معنی بھی ان کی زبان سے کہیں کہ اب دو ہے اس کے معنی کہ انشاءاللہ کے معنی ہے کہ اللہ سوج اللہ نے چاہا تو لیکن اس پہ بدگمانی نہیں کرنی اب یہ سوچے کہ میں اس لیے اس کو انشاءاللہ شاء کہلوا رہا ہوں کہ یہ مجھے ٹال رہا ہے یا مجھ سے جان چھوڑا رہا ہے جو واضح کرائیں اگر نہیں ہے تو اس میں جو ہے بدگمانے کی بھی ضرورت نہیں بس وہ ایک اچھی نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کا ذکر کر لے اور اللہ جل کی مدد اس شامل حال ہو جائے گی تو یوں اس کو ترغیب بھی دلا ہے اگر وہ قافلے کی نیت کرتا ہے کہ میں قافلے میں سفر کروں گا تو کہ بھائی ان بھی کہہ دیں ساتھ میں تو یوں یہاں پر میں ایک عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ چونکہ اسکرین پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر کال ریکارڈ کروانے کے لیے دیا جا رہا ہے زیرو تو اگر آپ اس سلسلے کے حوالے سے آپ کوئی کال ریکارڈ کروانا چاہیں آج کا جو مدنی انعام ہے اس کے حوالے سے آپ کال ریکارڈ کروانا چاہیں تو اس مدنی اس نمبر پر 02134942526 اور اگر آپ پاکستان سے باہر سے کال کرتے ہیں تو 0092 جو پاکستان کا کوڈ ہے وہ بھی اس سے پہلے آپ ملا لیں تو اس سلسلے کا جو انشاءاللہ کے حوالے سے گفتگو ہماری چل رہی ہے یا آگے چل کے ماشاءاللہ کے حوالے سے بھی ہے اس حوالے سے اگر آپ کو کچھ مطلب سوال کرنا ہو تو آپ اس سلسلے میں اپنے سوال کو شامل کر سکتے ہیں کیونکہ کافی دیر سے یہ چل رہا ہے تو اگر کوئی کال آ چکی ہے تو وہ سنا دیں تاکہ اس کو بھی ہم شامل سلسلہ کر لیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام عبد اللہ میرا سوال یہ ہے کہ نیک بننے کا نسخہ سلسلہ الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے اور اس میں مدنی نامات کے متعلق بھرپور مدنی پھول ملتے ہیں اور الحمدللہ اللہ مدنی نام پر عمل کا جذبہ بھی نصیب ہوتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ شیخ فریقہ امیر علیہ برکات الغانیہ نے مدنی نام کے رسالے میں ایک مدنی نام یہ بھی اشاعت فرمایا ہے جس کا جزو یہ ہے کہ آئندہ کی ہر جائز پر بات پر انشاءاللہ شاء اللہ کہا جائے یہ ارشاد فرمائیے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو نافذ کرنے کے لیے انشاءاللہ کہنے کی عادت بنانے کے اللہ کیا کیا جائے ایسا کیا کیا جائے جس کی وجہ سے ہم جو ہے جائز بات پر انشاءاللہ انشاء اللہ جزاک اللہ اس بات پر رہنمائی فرما دی رحمۃ اللہ تو الحمدللہ شاء انشاءاللہ کہنے پہ گفتگو چل رہی تو مدنی چینل کے ناظرین کا یقینا ذہن بن رہا ہوگا کہ ہم بھی جو ہے ان اب جائز بات جو بھی آئندہ کے لیے کوئی ارادہ کیا کریں گے تو اس میں اپنے اس لفظ کو شامل کریں گے برکت کی نیت سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے لیکن اس میں وہی بات آئی تھی کہ اب کیسے عادت بنائی جائے کیا کیا جائے اس کے لیے دیکھیے مدنی انعامات جو ابیر علیہ سنت نے عطا فرمائے ہیں وہ عادت بنانے کے لیے تو عطا فرمائے ہیں کہ یہ جیسے کہ نا روزانہ اس کی فکر مدینہ کرنی ہوتی ہے نا یہ خانہ پوری کرنی پڑتی ہے روزانہ ایک ایک سوال کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں جیسے سوال آئے گا کہ سوال بھی اسی طرح ہے نا وہ اس میں ہر سوال کے نیچے تیس کھانے بھی بنے ہوئے کہ کیا آپ نے ہر جہج آپ نے ہر جائز بات کے ارادے سے پہلے انشاء اللہ کہا تو اب اس پہ نشان لگانا پڑتا ہے مدنی ماں کی جو تاریخ ہوتی ہے اس تاریخ کے حساب سے روزانہ اس میں نشان لگایا تو جب روزانہ یہ مدنی انعام سامنے آئے گا تو وہ غور کرے گا نا کہ یہ اس کا مقصد یہی ہے کہ غور کرے کیونکہ سوال پڑھنے کے بعد وہ غور کرے گا کہ یہ میں نے عمل کیا یا نہیں کیا کرنے کی صورت میں نشان لگانے کا پیچھے طریقہ دیا ہوا ہے جو ہمارے یہاں رائٹ ہوتا ہے اس کا الٹا نشان اس کی بھی حکمت ہے اور ناس عمل ہوا تو صفر وہاں پر وہ بنا دیں تو یہ روزانہ یہ مدنی انعام سامنے آئے گا تو وہ غور کرے گا کہ آج میں نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا ان کے فوائد تو اس نے سن لیے فضائل بھی سن لیے لیکن یاد نہیں رہتا بے شمار اس طرح کے ہم بیانات سنتے رہتے ہیں کہ جھوٹ سے بچنا چاہیے غیبت سے بچنا چاہیے وقتی طور پر نیت بھی کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں تو مدنی انعامات کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جو ہے ہمیں یہ یاد رہے ہمیں اس پر استقامت ملے تو روزانہ ان شاء اللہ مدن پر فکر مدینہ کریں گے اس کا رسالہ پور کریں گے روز ہی مدنی انعام سامنے آئے گا کہ آج آپ نے ان تو یہ کہ وہ سنا تو تھا مدنی چینل پر کہ انشاء کہنے کی اتنی براکتیں اور میں بھول گیا تو چلو اب اب کہوں گا پھر دوسرے دن بھول گیا پھر تیسرے دن بھول گیا تو کتنے دن تک بھولتا رہے گا پر روزانہ فکرے مدینہ نا جیسے مدن انعامت کا سلسلہ شروع ہوا جب بھی ہمارے رکن شورا نے یہی فرمایا تھا کہ یہ روزانہ فکرے مدینہ کر لینا اگرانی شورا بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر یہ روزانہ اب اس کو پور کرنا شروع کر لیں گے نا تو عمل پر استقامت مل جائے گا ایک تو طریقہ اس کا یہ دوسرا طریقہ یہ کہ صحبت ان شاء اللہ کہنے والوں کی صحبت میں آ جائے گا تو اگر اس کو انشاءاللہ کے فضائل نہیں بھی سنے ہوں گے اس کو واقعات نہیں بھی پتا ہوگے تو انشاءاللہ شاء اللہ سے کہنے لگ جائے گا اب میں بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا آپ بھی آئے آپ بھی آئے سب غور کر لیں کہ ہم نے کیا انشاءاللہ جو کہنے کی ہماری عادت ہے کہ انشاءاللہ کے فوائد سننے کے بعد کہے ہم نے یعنی <coughs> وہ ایک ہوتا ہے کہ جیسی ایک صحبت میں بیٹھنا شروع کرتا ہے جیسی وہاں سے باتیں سنتا ہے تو وہ اس کی گفتگو میں بھی وہ شامل ہو جاتا ہے جی جی سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر دعوت اسلامی کے ماحول کے علاوہ عام لوگوں میں کہاں سننے کو ملتا ہے سلام تک سننے کو نہیں ملتا سلام کرتا تو سلام کا جواب تک سننے کا بہت بہت کم لوگوں کے آپ اور جی بھی عام گیدرنگوں میں کہاں سننے کو ملتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ برکت ہے کہ آپ جناب جی تشریف رکھیے آئیے اگر مدنی جی ماحول میں بھی یوں کہلے کہ مدنی انعامات کی برکت ہے مدنی انعامات پہ عمل کرنے والے اسلامیوں میں یہ جذبات زیادہ پایا جاتا ہے دعوت اسلامی تو مدنی انعامات ہے نا دعوت اسلامی کے دو کام مدنی قافلہ مدنی انعام مدنی انعامات انام سے ہٹ کر دعوت اسلامی میں مطلب کیا تو دعوت اسلامی تو مدنی قافلہ بھی مدنی انعام ہی ہے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ اس میں ظاہر کہ رائے خدا میں سفر کرنا ہے تو یہ اگر سفر نہیں کریں گے ہم اپنے گھروں سے نہیں جائیں گے تین دن بارہ دن تیس دن کے لیے تو پھر ساری دنیا میں مدنی انعامات کے آم ہوں گے تو مدنی قافلے بھی مدنی انعامات عام کرنے کے لیے ہی سفر کر رہے گو یا کہ ٹھیک نا تو مدنی انعامات ہی ہے دعوت اسلامی تو اس میں تقوی پرہیز تو یہ روزانہ فکر مدینہ کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائے تو انشاءاللہ شاء اللہ صبح نہ صرف انشاء اللہ کہنے کی عادت بنے گی سبحان اللہ الحمدللہ نماز کی پابندی نصیب ہوگی کافی لوگوں میں سفر کا ذہن بنے گا تقوی پرہیز گاری قرآن پاک پڑھنے میں دل لگے گا تو صحبت کی براکت ہے جیسا کہ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ حمام میں غسول کے لے گئے تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی تو آپ نے کہا کہ تجھ میں خوشبو کہاں سے آئے تو کہا مجھ میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک عرصے تک جو ہے وہ پھولوں کی صحبت میں رہی ہو تو یہ وہ پھولوں کی خوشبو ہے تو تل بھی جو ہے وہ گلاب میں رہتا ہے ایک رات تو وہ بھی گلابی ہو جاتا ہے تو صحبت کی برکت ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں گے نا تو یہ ساری انشاءاللہ شاء وجل عادت بن جائے گی تو جو ساحل محترا میں اس نے عرض ہے کہ افطاور اجتماع میں شرکت کرے مسلم مدینہ بالغان میں آئے مدنی قافلوں کے مسافر بنے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائے ان شاء اللہ وجل ان شاء اللہ کہنے کی بھی عادت بن جائے گی اور بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ماحول سے پہلے بہت میں گالیاں دیتا تھا بہت میری عادت بری تھی غصہ آتا تھا ماحول کی برکت سے وہ گالیاں دینے والا الحمدللہ نیک بن گیا بول کے دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے وہ شخص جو جمعہ نہیں پڑتا تھا عید کی نماز نہیں پڑھتا تھا ایسا بے نمازی دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا ایسی اصلاح ہوئی اور ایسی اس کی تربیت ہوئی کہ جو جمعہ نہیں پڑتا تھا عید کی نماز نہیں پڑھتا تھا وہ مسجد کا امام بن گیا سبحان اللہ آپ نے دیکھا ہے ایسے اسلام اپنے بھی بہت سی مثالیں ایسی ہیں الحمدللہ تو یہ ایسا پیارا ماحول ہے جو بے نمازی ہے وہ امام بن گیا جو گانے گاتا تھا وہ ممبر پر خطبہ سنا تھا جو گندی باتیں کرتا تھا معاذ اللہ دعوت اسلامی کا ماحول ملا تو وہ پڑھنے پڑنے لگ گیا الحمد للہ تو بلدول یہ الحمد دعوت اسلامی کے ماحول کی برکات ہے اس سے وابستہ ہو جائے ان تو جنہوں نے سوال کیا ہے ان کے لیے یعنی گویا کہ دو مدنی پھول ان کو مل گئے یہاں پہ ان کے لیے اور مدنی چینل کے دیگر ناظرین کے لیے بھی کہ ایک تو آپ مدنی انعامات کا جو رسالا ہے آپ کو کہ عادت بنانے کے لیے کوئی اور کام زیادہ نہیں کرنے پڑے گے بلکہ اسی کو آپ لے لیں اور فکر مدینہ کرتے رہیں روزانہ انشاءاللہ روزانہ آپ کا وہ سامنے آتا رہے گا وہی سوال تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ عادت بن جائے گی اور دوسرا یہ کہ آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں کہ جن کے یہ انشاءاللہ اپنی گفتگو میں جنہوں نے شامل کر لیا ہے جن کی ایک عادت بن چکی ہے تو جو اس کا ذہن دیتے رہتے ہیں اور الحمد بتایا گا جس طرح کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے لیے یہ ایک اس پرفتن دور میں اللہ تبار کو وطالیہ کی نعمت سے کم نہیں ہے تو ہم سب اس مدنی ماحول سے عملی طور پہ وابستہ ہو جائیں عملی طور پہ جیسے کہا گیا کہ دعوت اسلامی تو ہے ہی مدنی انعامات تو مدنی انعامات کو گویا کہ اپنی ذات پہ اوڑھ لیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں تو بہرحال اب انشاءاللہ اللہ کہنے کی عادت بن گئی اب انشاءاللہ اللہ کہنے کی اب ایسا نہ ہو کہ کہیں گناہ کی باتوں پر بھی اور نہ کہنے کا بھی کہہ جائیں تو ایسی بات کہ نہیں کہنا چاہیے تو اس پہ بھی کہہ جائے تو اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے کس کس بات پہ کہنا چاہیے کس طرح کی باتوں پہ نہیں کہنا چاہیے اور اگر کہہ بیٹھے تو کیا کرنا چاہیے امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت برکاتم الیہ نے مدنی انعام میں تو قید ہی لگا دی ہر جائز بات کے ارادے پر نیک اور جائز بات کے ارادے پر کہ امیرا علیہ سند دامد برکاتم الالیہ الحمد للہ پہلے بھی میں نے عرض کی کہ سمجھ لیجیے کہ ہماری نفسیات سے واقف ہیں یعنی مدنی انعامات اس طرح میں عطا فرمائے کہ بہت ساری جو کمزوریاں ہیں یا بہت ساری ہماری جو ایسی چیزیں ہیں جن پر ہماری توجہ نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین امیر علیہ آل سنت نے ان مدنی انعامات کے ذریعے ان پر توجہ دلانے کی کوشش کی جیسا کہ پچھلے سلسلے میں آپ نے مدنی چینل کے ناظرین نے سنا ہوگا کہ آپ اور جی کہنے والا جو مدنی انعام تھا اس میں امیرا علیہ سنت نے جو گھر کی قید بھی لگائی تھی کہ گھر میں اور باہر بھی تو عموماً ہوتا ہے کہ باہر جو ہے وہ آپ اور جناب کا سلسلہ ہوتا ہے گھر میں بے تکلفی کا سلسلہ رہتا ہے تو اسی طریقے سے امیرا علیہ سنت داما درکار والیا نے اس نے قید لگا دی کہ بھائی جائز اور نیک اور جائز کام کے ارادے پر تو ناجائز کام کے ارادے پر تو انشاءاللہ شاء اللہ کہنا نہیں چاہیے بلکہ مطلب بہت سخت حکم ہوگا اس کے لیے مطلب صورتیں ہیں کہ بعض معاملات میں تو بہت زیادہ اس کا مدد مطلب شدید جو ہے وہ سخت حکومت مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے اس حوالے سے دارالحفتہ اہل سنت جو ہمارے قائم ہیں تو ان سے رابطہ کرنا چاہیے اگر خدا نہ ناخواستہ اگر کبھی کوئی ایسے گناہ کے کام کے ارادے پر یا کوئی ناجائز کام یا کوئی ایسا کام جو جائز نہیں ہے اس کے ارادے پر اگر انشاءاللہ کہہ دیا تو اس کا حکم جاننے کے لیے مطلب دارالفطیٰ سندر سے رابطہ کیجیے کہ سخت یہ ناپسند ہے کہ جائز بات کے علاوہ یہ ان شا اللہ آئندہ کی بات کے ارادے پر جیسے گناہ کے ارادے پر یا کوئی ناجائز بات کے ارادے پر نہیں کہنا چاہیے بات ایسے بھی ہوتی ہے کہ وہ مذاق کے طور پہ ان شاء کہتے ہیں اس کے مختلف ہے اس کے مطلب تلفظ میں خرابی کر کے بعض اللہ یا وہ مذاق آگے سے بس وہ کسی نیت کروائی جا رہی تو آپ مذاق میں ایسی گویا مطلب کہ ایسا لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ مذاق اڑا رہے ایسے مطلب کہنا اس حوالے صاحب کیونکہ ہمارا موضوع چارہ تھوڑی وضاحت ہو جائے اس حوالے سے اس میں شفت طریقہ تمیرہ اللہ صنت دامد برکات مل عالیہ کی یہ تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب سبحان اللہ بہت ہی اہم ترین یہ کتاب ہے ہر مسلمان کے پاس یہ ہونی چاہیے کہ کہاں کیا کہنا چاہیے کہاں کیا نہیں کہنا چاہیے کہاں حکم کفر ہے تو یہ بہت اہم کتاب ہے اور اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے تو اسی کتاب کے مدین چینل کے ناظرین اگر یہ کتاب حاصل کرنا چاہیں تو مکتبۃ البدینہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ البدینہ کے بستے سے حاصل کریں اور وہی بات آئی کہ اگر باہر کے ممالک والے جہاں مکتبہ میسر نہ آئے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے سبحان اللہ ڈبلو یعنی ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب موجود ہے وہاں سے بھی یہ ڈاؤن لوڈ کر کے یا وہاں سے مطالعہ کر سکتے ہیں بالکل بالکل اس کو واقعی مطالعہ مطالعہ کرنا چاہیے کہ اسلامی بھائی نے بتایا کہ سب سے پہلے جب یہ کتاب آئی تو میں نے اس کا مطالعہ یوں کیا کہ پہلے سب سے پہلے میں نے دیکھ لیا کہ کوئی ایسی بات تو نہیں جو میں نے کہی ہو ایک تو ہوتا نا کہ یاد رکھنے کے لیے علم میں اضافے کے لیے انہوں نے اسلامی بھائی کا جذبہ کہ سب سے پہلے میں نے اس کا مطالعہ یوں کیا کہ پہلے دیکھوں کہ کوئی بات میں نے ایسی تو نہیں کہی تاکہ میں فوراً توبہ کر لوں اور کہی انہوں نے پڑھی تو انہوں نے کہا بھی کہ یہ بات نکل گئی ہمارے منہ سے اس طرح بھی ہو جاتا ہے جیسے ابھی آپ انشاءاللہ شاء اللہ اللہ کے متعلق پوچھ رہے ہیں تو اسما میر علیہ سنت نے یہ ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے تو سوال بھی میں پڑھ کر سناتا ہوں جواب بھی میں سوال یوں میں کہ بیان کے دوران مقرر نے سامعین سے کسی عمل کی نیت کرنے کے لیے کہا تو سامعین نے آہستہ سے انشاءاللہ شاء اللہ کہا اس پر مقرر بولا کہ یہ انشاءاللہ اللہ تو ڈھیلی یہ سن کر سامعین نے انشاءاللہ اللہ کی زوردار صدا لگائی اس پر کہا کہ یہ انشاء اللہ صحیح والی ہے یا کہا یہ انشاء اللہ پتلی گلی والی ہے اس پر سامعین نے کہا کہا لگایا کیا اس انداز سے انشاءاللہ اللہ کی توہین نہیں ہوتی تو اس کے جواب میں امیر علیہ سندر نے تحریر فرمایا ہے کہ مذکورہ کلیما بظاہر کفر ہی لگتا ہے کہ اس میں لفظ, لفظ شاء اللہ کے ساتھ مذاق کرنا پایا جا رہا ہے کہ کہا اور انشاء اللہ کو ڈھیلی یا پتلی گلی والی کہنے میں بھی اس کی توہین ظاہر ہو رہی ہے اگرچہ اس کی تعویل ممکن ہے ہو سکتا ہے یہاں لوگوں کا انشاء اللہ فقط ڈھیلی آواز میں کہنا مقرر کی مراد ہو بہرحال وہ مقرر اس جملہ سے توبہ کے ساتھ ساتھ تجدید ایمان اور شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح بھی کرے اور اس کو سن کر جن کا بے اختیار کہاں کہاں بلند ہو گیا ان کا کوئی قصور نہیں جبکہ وہ اس مقرر کی بات سے متفق نہ ہوں ہاں جنہوں نے مقرر کی بات کو سمجھ کر متفق ہو کر کہاں کہاں لگایا وہ بھی توبہ اور تجدید تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے اسی طرح ایک اور سوال ہے اسی میں ان شاء اللہ کے متعلق ہے کسی نے کہا تم انشاء اللہ یہ کام کرو گے جواب دیا میں بغیر انشاء اللہ کے یہ کام کروں گا ایسا جواب دینے والے کے لیے کیا حکم ہے تو ایسا جواب یہ جواب اس کا دیا جا رہا ہے کہ ایسا جواب دینے والے پر حکم کفر ہے تو اس طرح کے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں یہ انشاءاللہ کے حوالے سے سننے کو ملتا ہے جیسے کہ کسی سے کوئی نیت کروائی جائے تو ما صلہ وہ کہتا ہے کہ زبان پر لانے میں بھی بہت ہوتا ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ کی جگہ کہتا ہے ٹالا ما اللہ تو یہ بھی بہت سخت جملہ لگتا ہے یہ اس میں بھی یہ کہتے رہتے ہیں اکثر کہتے رہتے نا وہ علم دین سے دوری ہے دعوت اسلامی کے مذاق میں ہوگی تو علمان اس کو کفر کرنا مذاق کی نیت سے ہوا تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ جو ہم نے پڑھا تو اس سے پتہ چلا کہ مذاق کے مذاق اللہ کے ذکر کو مذاق کی نیت سے مذاق اڑانا تو یہ کفر ہے تو اس طرح یہ کہتے ہیں تو ظاہر ماحول سے وابستہ کی نہیں اگر آؤں یہ دعوت اسلام میں آئے مدنی مذاکر امیر علی سنت کے سنے تو پتہ چلے تو کتنے سے دائر اسلام سے خارج ہو جاتے ہوں گے اسی طرح یوں کہتے ہیں کہ کوئی نیت کروائی تو یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے یہ تو کہ میمنی زبان ہے نا اس میں ایک نیو لفظ ہے کہ ان سال نہ اس کے معنی یہ کہ اس سال نہیں تو یہ سنا ہے کہ کسی نے کسی کو نیت کروائی تو اس نے مذاق کے طور پر ظاہر کہ ان شاء اللہ کی جگہ کا جیسے مثال دے رہا ہوں کہ آپ کافلے کا میں سفر کریں گے تو ان شاء اللہ مزاق کے طور پہ مطلب کہا مطلب کہ نہ اور اس میں یہ ہے بھی ایسا اس جو پہلی بار سنتا ہے تو اس کو ہنسی بھی آ جاتی ہنسی آتی ہے اس میں لیکن وہی وہ اس اس بے اختیار آئی تو بے اختیار آئی تو یہ تو آپ ظاہر ہے کہ مدن آپ اس کا حکومت بتائیں گے اور یہ حکم معلوم کر لیجیے تو اگر نہیں بارہ گھنٹے الحمد موجود ہے ہمارے کوئی سلسلہ دارالفتہ تو ہے نہیں ہمارا مدنی چینل کا مدنی چینل کا سلسلہ بات کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ جیسے وہ انشاءاللہ شاء نیت کرائی نا تو مطلب وہ پھر کہتے ہیں عام مطلب یہ پکی والی انشاءاللہ نا اس طرح کا بھی وہ ہوتا ہے تو یہ بھی بہت مطلب جملہ ہے, جمعہ سبس جمعہ سبس ہے اس طرح کے یعنی بچنا چاہیے ہمیں اس طرح کی باتوں سے اور بہت زیادہ اب ہم چونکہ عادت بنانے کی طرف جا رہے ہیں جو کہ جو ہم نے اپنی عادت بنانی ہے ہم مدنی نامات پر عمل کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے اس مدنی نام پر بھی عمل کرنا ہے تو اب عادت بنانے میں جو خامیاں آ سکتی ہیں جو غلطیاں آ سکتی ہیں تو ان کی نشاندہی بھی ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عادت بنانے جائیں نیک بننے جائیں نیکیاں کمانے جائیں جیسے بعض احتکام میں آتے ہیں نیکیاں کرنے کے لیے لیکن مسجد کے آداب سیکھتے نہیں ہیں تو پھر بے ادبیاں کر کے بہت زیادہ گناہ لے کے جاتے ہیں تو یہاں تو بتایا گیا کہ اگر ہم تھوڑی سی غلطی کر گئے مذاق اڑا دیا وہ جو ایک لفظ تھا انشاءاللہ اس کو مذاق میں کہہ دیا یا جس طرح بتایا گیا وضاحت سے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں بات کی گئی تو مطلب بہت آگے کا حکم آ سکتا ہے بعض ایسی باتیں بتائے گی کہ کفر تک بندہ پہنچ جاتا ہے اور توبہ اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح شادی شدہ ہونے کی صورت میں ضروری ہو جائے گا بہرحال اس کا حکم کب کیا ہوگا یہ تو دارول افطار سے پوچھیں گے تو ہی پتا چلے گا لیکن ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ جب عادت بنانے جا رہے ہیں تو وہی امیر علیہ سنت کی جاب نے بتایا تھا کہ امیر علیہ سنت بھائی نفسیات سے واقف ہیں تو انہوں نے پہلے ہی یہ قید لگا کہ ہر نیکو جائز کام سے پہلے تاکہ گناہوں کے دروازے نہ کھلے کوئی گناہوں کی طرف جائیں روحان اللہ تو آج چونکہ جو دن گزرا ہے تو یہ پچیس شوال المکرم اور اب چھبیس شوال المکرم شروع ہو چکا ہے پاکستان کے اندر اور بھی کئی دنیا کے کئی ممالک میں تو پچیسویں اور چھبیسویں ان دونوں دنوں کو دنیا اسلام کی عظیم ہستیوں سے نسبت ہے اور بالخصوص دعوت اسلامی کے اندر جو ہے ان دو دنوں کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ جیسے ایک منایا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ یہ دن ہم آج منا رہے ہیں اس ان دنوں کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے اگر کچھ اس حوالے سے بھی آج کے کیونکہ نیک بننے کا نسخہ ہمارا چل رہا ہے جو سلسلہ تو اس میں یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے مدی انعامات سے ہی ریلیٹڈ ایک گفتگو ہے تو اس پہ بھی اگر کچھ وضاحت ہو جائے کہ پچیسویں اور چھبیسویں کس طرح منائی جائے الحمدللہ للہ آج چھبیسویں شریف ہے اور پچیس شوال المکرم جو ہے وہ رخصت ہوا تو پچیس سفر المظفر جو ہے وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علامہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا یوم عرس ہے اور چھبیس رمضان المبارک شیخ طریقۃ امیر اہل سنت دامت برکاتم علیا کا یوم ولادت ہے تو آپ نے جیسا کہ بتایا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بھائی پچیسویں من چھبیسویں من مناتے ہیں اپنے اپنے انداز میں مناتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار بھی موجود ہے پورا ایک صفحہ بھی ہے تو میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں کہ کس طرح منائی جائے ہر مدنی ماں کی پچیس تاریخ کو عمر بھر پنج وقتہ بعد جماعت نماز ادا کرنے کی نیت کے ساتھ نماز اثر ماں سنت قبلیہ پہلی صف میں ادا فرمائیں اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ شاء اللہ باتوں سے بچنے اور خاموشی کی عادت بنانے کے لیے عصر تا مغرب صرف لکھ کر یا اشارے سے کام چلانے کی کوشش کروں گا جیسے لکھ کر بات کرنی اور اشارے سے دو یہ لکھ کر لکھنے والا مدنی انعام بھی موجود ہے اشارے سے گفتگو کرنے والا مدنی انعام بھی موجود ہے تو اس میں یہ بھی حکمتیں ہیں بہت زیادہ جب بولتا ہے نا تو اس طرح کی باتیں جو بھی آپ نے یہ انشاءاللہ شاء اللہ کے متعلق سنی اور بھی بہت سارے ایسے باتیں ہیں جو کلیم کفر ہوتے زبان سے نکل جاتے جو مطلب بےغیر سوچے بولتا چلا جاتا ہے علم بھی نہیں ہوتا تو یہ مدنی انعام کے لکھ کر گفتگو کی جائے اشارے سے خاموشی کی عادت بنانے کے لیے کہ واقعی یہ زبان کی حفاظت ہو جائے تو الحمدللہ بہت سارے مسلوں سے جان چھوٹ جائے ایک لیکن یہاں وہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو زبان دی ہے بولنے کے لیے تو اب آپ کہہ رہے اشارے سے گفتگو کریں اشارے سے تو گونگے بہرے جو ہیں وہ کرتے ہی ہیں اب ہماری تو زبان ہے زبان سے کرنی چاہیے ہمیں تو زبان سے گفتگو کرنا بھی تو آنا چاہیے نا گفتگو سیکھنی بھی تو ہے نا کہ زبان سے کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے یہ بھی تو سیکھنا ہے نا یہ جو منہ میں بولتے چلے جائیں بولیں گے تو سیکھیں گے اشارے سے کیسے سیکھیں گے جی اب بولیں گے تو سیکھیں گے نا اشارے سے لیں گے تو سیکھیں گے بولیں گے تو کیسے سیکھیں گے جیسے اب یہ سن رہے ہیں تو سیکھ رہے ہیں نا اب یہ چینل کے ناظرین بولنا شروع کر تو کیسے سیکھیں گے سنیں گے تو سیکھیں گے نا بولیں گے تو کیسے سیکھیں گے یا مطالعہ کریں گے پڑھیں گے تو سیکھیں گے علماء علیہ سنت کی کتابیں مکتب یعنی کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا یہ علماء سے سنیں کتب سے پڑھیں مدنی چینل کے ذریعے سے سنیں اور پھر اس کے مطابق جو بتایا جائے ویسا بولیں یہ تو امیر علی سنت کی اس میں کتابیں مدنی مذاکر سنیں کتنی ترسی بات اور خاموشی کے متعلق تو امیر علیہ سنت نے گلزار حبیب میں جب اجتماع ہوتا تھا تو سنا ہے کہ مستقل چھ ہفتے ہر جمعہ رات کو خاموشی کے متعلق بیان فرما ہے المدینہ پر اس کے جو بیانات کی کیسے یا سی ڈی وغیرہ ہوگی ہے کہ تو وہ حاصل کر لی جائے اسے سنا جائے تو اس میں بہت ان کو سیکھنے کو ملے گا تو یوں جو ہے وہ یہ سن لیجیے کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس مختصر ہے تو ضرورت بولنا پڑا تو کم سے کم لفظوں میں گفتگو ہوں گا اس دوران پریشان نظری اور بد نگاہی سے بچنے کی نیت سے نگاہیں جھکا, جھکا کر رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کفل مدینہ کائن بھی استعمال کریں اللہ کائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں بھی شرکت کر سکتے ہیں مریض کی عادت کر سکتے ہیں یا کسی دکھی کی گھر جا کر یا اسپتال جا کر سنت کے مطابق غم خاری کی جائے ان دنوں میں بالخصوصی منانے کا طریقہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی منانے کا یہ طریقہ نہیں کہ کیک لایا جائے اور وہ موم بتیاں لگائی جائیں اسے کاٹا جائے ہمارے رکنے سے آئی ہوں بھائی فرماتے کبھی کبھی تو یہ طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے اور اس طرح جو ہے انشاءاللہ ان تمام امور کا خواب اعلی حضرت کی نظر کر دیا جائے اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ گروہ آفتاب کے منتظر رہیں کہ چھبیسویں شریف کی آمد نماز مغرب پہلی صف میں نفل عوابین اور سلاد الطبہ پڑھ کر سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ زندگی رضائے رب العا رضائے رب العنام کے مدنی کاموں کے مطابق گزارنے کی نیت کے ساتھ چھبیسویں شریف کا استقبال کیجیے جشن ولادت عمیرہ علیہ سنت دامد برقعت عالیہ کی خوشی میں سورہ ملک شریف و سورہ یاسین شریف کی تلاوت کے بعد فکر مدینہ یعنی مدنی نامات کا رسالہ پور کریں اس طرح تصور مرشد کیجئے امیرہ علیہ سنت مجھ سے بذریہ مدنی انعامات سوالات فرما رہے اور میں ان کی بارگاہ میں جواب عرض کر رہا ہوں چھبیس عدد مدنی انعامات کے رسالے حاصل کر کے تقسیم اور مدنی ماہ کے اختتام پر وصول کرنے کی نیت کے ساتھ کفل مدینہ پیڈ پر آئندہ ماہ اپنی مدنی قافلے میں سفر کی تاریخ بھی نوٹ فرما لیں پھر شجرائے عالیہ پڑھ کر سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ اطاریہ کے مشائق کرام رحیمہ اللہ تعالی کے لیے فاتحہ اور عیسی الواب کی ترکیب بنائیں لنگر رسائل یعنی مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل کی تقسیم بھی عیصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے تو اس ترکیب سے ہر اسلامی بھائی ہر اسلامی بھائی اپنا اسلامی بہنیں گھروں پر اس کی اس طرح ترکیب کرے اسلامی بھائی مسجد میں آ سکتے تو مسجد میں جہاں پر بھی یہ دکان پر ہے جہاں کام کر رہے ہیں تو وہاں بس وہ قفل مدینہ لگا لے ظاہر ہے کہ چھبیسویں شریف چھٹّی کے دن تو ہر دفعہ آتی نہیں ہے تو عام دنوں میں بھی آتی تو جہاں بھی ہو بس وہ یہ ذین بنا لے کہ آج مجھے جو ہے نگاہوں کا قفل مدینہ ویسے تو روز ہی لگانا ہے لیکن یہ ایک دن مطلب مختص کر دیں گے نا تو اس سے جو ہے وہیت نہیں ہوتی تو جیسے کہ اب روز جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو تو ہر ایک آ جاتا ہے نا ہر جمعرات کو اجتماع تو مطلب وہ عام دنوں میں سستی بھی روز تو ہوتا نہیں ہفتے میں ایک دن تو یوں آ جاتا ہے وہ نا کہ ایک ہی دن ہے آ جاتا ہے اس طرح اور وہ بیان بھی سن لیتا ہے ویسے روز روز بیان نہیں سنتے ہوں گے تو یوں اس سے یہ فوائد حاصل ہوں گے اس کی برکت سے روز نگاہیں جھک جائے اللہ کر آمین روز لکھ کر گفتگو کی عادت بن جائے آمین تو یہ پچیسویں اور چھبیسویں یعنی ہمیں گویا کہ یہ بتایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکمال کر کے اور بالخصوص جو اپنی صلاح کے سے جن کا تعلق ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک بن جائیں تو چونکہ ہمارا سلسلہ نیک بننے کا نسخہ ہے تو اس حوالے سے پچیسویں اور چھبیسویں کی بھی گفتگو ہوگی اور یہ پچیسویں پچیسویں کیوں ہے اور چھبیسویں چھبیسویں کیوں ہے اس حوالے سے مدین چینل کے ناظرین نے سن لیا جن کو معلوم نہیں تھا ان کو بھی پتہ چل گیا تو نیت کر لیگی کہ ان شاء اللہ آئندہ ان دو عالمی اسلام کی دو عظیم ہستیاں جو ایک تو ابھی ظاہری حیات اور ایک پردہ فرما چکے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی تو ان دونوں دنوں کو کس طرح نیکیوں میں ہمیں گزارنا ہے اور انشاءاللہ ان کی برکتیں ہمیں حاصل کرنی ہیں بہرحال ہمارے آج کے سلسلے نیک بننے کا نسخہ جو ہے اس کا وقت ختم ہونے والا ہے آئیے آخر میں جس طرح کہ ہم اگلے سلسلے میں ہمارا کون سا مدعی نام ہوگا یہ جی ہم سنتے ہیں تو آئیے شیخ طریقہ اہل سنت کی زبانی ہم اگلے سلسلے میں جو مدعی نام ہے اس حوالے سے سنتے ہیں کہ اگلے سلسلے میں ہم نے کس مدنی انعام پر گفتگو کرنی ہے اور پھر انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اس مدنی انعام کو لے کر حاضر ہوں گے سلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی انعام نمبر آٹھ کیا آج آپ نے آئندہ کی ہر جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ شاء الز مزاج پرسی پر شکوا کرنے کے بجائے الحمدللہ للہ کل خال اور کسی کی نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہا الحبیب صلی اللہ تعالیٰ را محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اگلے سلسلے میں بھی انشاءاللہ انشاءاللہ اسی مدنی انعام پر گفتگو ہوگی جو, اس کے باتیں اور بھی جو رہ گئی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اندہ اللہ اگلے سلسلے میں اور اس مدنی انعام کے بھی دو جوز ابھی رہتے ہیں تو اگلے سلسلے میں بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بلکہ ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ شاء اگلا سلسلہ بھی اسی طرح توجہ کے ساتھ سنیں گے اور جس طرح آج بہت سے مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملے ان شاء اگلے سلسلے میں مزید اور سیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کی آج کے اس سلسلے کی حاضری کو قبول فرمائے ہم سب کو بدنی عامات کا عامل بنائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی شی المین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم